سورت انام کھولو جی ربط سورہ انعام بل میدا سورہ میدا کے دونوں مضامین کا سورہ انام میں تفصیل سے ادا کیا گیا ہے مگر ترتیب برعکس ہے سورت میدہ میں تھا پہلے نفی شرک فیلی بعد میں کا اتقادی تھی یہاں کیا ہے پہلے نفی شرک اعتقادی بعد فیلی اس سورت میں دعوی کو دلائل سے مدلل برہر کیا ہے خلاصہ پہلا حصہ ابتدا سے واہ واہ محتد نمبر چودہ تک اس میں نقی شیر کی تازی پر سترہ دلائل اکلیا دو دلائل نکلیا اور تین دلائل واہ الہبا سلا سے اربا چار سلسلے دیکھو جی سلسلہ رد شبہ مشرقی نمبر دو سلسلہ طریق تبلیغ سلسلہ بیان وجو انکار مشرقین سلسلہ شکایات منکرین بھی مذکور آئے دوسرے حصے میں شرک فیلی کی صرف تین شکوں کا ذکر ہے تاریمات غیر اللہ تاری مات اللہ اے نظر و نیاز غیر اللہ یعنی نزول غیر اللہ چوتھی شک یعنی نیازات اللہ یعنی اللہ کی نظروں کا ذکر نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ یہ داو لکھو جی سب تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں اللہ دی خالق سماوا دلی اکلی نمبر ایک لیکن یہ دلی اکلی کون سی ہے جی آفاقی ہے یا انخوشی ہے کیا پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو اس کے لیے چلے کو لکھو جواہر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 خالا کا سماوات کے نیچے جواہر لکھو جال ظلمات نور کے نیچے کا لکھنا ہے آراس پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو زمینوں کو یعنی جواہرات کو یہ جالا کا معنی خالہ ہے اور پیدا کیا اندھیروں کو نور کو ادھر لکھ لو تردید مجوس تردید مجوس یہ مجوسی ہے نا ایران کے آتش پراست وہ کہتے ہیں خدا کتنی ہیں دو ایک یزدان دوسرا آرمن ایک کس کو بناتے ہیں یزدان کو اللہ اور دوسرا کیا آرمن آرمن شیطان کو وہ کہتے ہیں خال خیر کون ہے یزدان اور خال شر کون ہے آرمن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 لسرانیہ مجوسیہ اسی طرح زرداشت ہیں اسی طرح یہ ہندو ہیں آپ کے یہ سکھ ہیں گوتم بدھ ہیں سکھ اور بہت سی قوم میں ہیں تو اندھیرے زیادہ نہیں اور نور کیا ہے ایک ہے ایمان و اسلام ایمان و اسلام تو پیدا کیا اللہ نے اندھیروں کو اور نور کو سم الزین کا فروض. سما استبادیہ لکھو استبادیہ کا معنی یہ ہے کہ دلیل کے ہوتے ہوئے جو شرک کرے نا یہ بہت بعید از عقل چیز ہے دلیل بھی ہو اور مشرک شرک کرے یہ چیز کا ہے بعید ادعل اس لیے سما استبادیہ اس کے باوجود بھی کافر لوگ اپنے رب کے ساتھ برابر قرار دیتے ہیں اپنے مابودان بات لا کو برابر کرائے چر کرتے ہیں شکوا نمبر ایک لکھ لو یہ شکایات کا سلسلہ بھی آئے گا شکوا نمبر ایک ہو خالہ کا قوم تلی لکڑی نمبر دو وہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے یہ جی مٹی کیا ہے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 یہ کس سے پیدا ہو رہی ہے مٹی سے پھر غذا ہم کھاتے ہیں خون بنتا ہے خون سے یہ منی بنتی ہے منی سے ہم بنتے ہیں تو یہ مادہ کون ہو گیا مٹی نہ ہو گیا آہ. یہی لطفا خون سے ہے خون کیسے آئے؟ غذاوں سے آئے غذا سے غذایں کیسے ہے مٹی سے تو مادہ بہت لکھو سما کذا جلا پھر مقرر فرمایا موت کا وقت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 ہر ایک کی موت اور ایک اجل کس کا ہے قیامت کبرا کا یہ ہے ایک یاد مقرر ہے نصیب سے سمان تم تم ترون یہ شکوا نمبر دو پھر تم شاک کرتے ہو قیامت میں یا جھگڑا کرتے ہو تم ترون کے کتنی مانے ہیں جی دو ہیں شک کرتے ہو یا جھگڑا کرتے ہو واہ ولسما واد دلی لکڑی نمبر تین ہے سترہ دلالانے ہیں اب ذرا غور فرمائیے وہی اللہ ہے آسمانوں میں زمینوں میں اللہ سے مراد اگر ذات باری تالا لو تو آسمان زمین جو ہیں ذات باری تالا کے لیے ضرف بن سکتے ہیں تو لہٰذا اللہ سے ذات باری نہ مراد لو اللہ سے مراد لو صفت مشورہ معبود جہاں اللہ کا منکا لینا ہے معبود معبود وہی معبود برحق ہیں آسمانوں میں زمین میں آپ سمجھا نہیں سمجھا آسمان والے بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں زمین والے بھی اللہ وہی معبود برحق ہیں آسمانوں میں زمین میں جانتے ہیں تمہارے پوشیدہ کو ظاہر کو اور جانتے ہیں تم جو کسب کر رہے ہو عالم راہے بھی وہی ہیں وہ ماتی میں شکوہ نمبر تین اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی آیت آیت کو عام کرو آیت تکوینی ہو یا تنزیلی آیت کا من عام لکھوئی آیت تکوینی ہو یا تنزیلی آیت تنزیلی تو یہ قرآن کے آتے ہیں اور تکوینی کا ہے یہی آسمان زمین آفاقی انفوسی یہ نئی یادوں ان کے پاس کوئی آیا اللہ کے کی میں سے مگر ہوتے ہیں اسے راز کرنے والے پاستا کی یہ شکوا ہے نمبر تین پاستا ایک جٹ لائے انہوں نے ساتھ حق کے حق کے نیچے لکھو قرآن جبکہ کہ آ گیا ان کے پاس پس انکری بے آئے بھی ان کے پاس حقیقت اس عذاب کی امبا کا مانا حقیقت اور ماں کے نیچے کا لکھنا ہے حقیقت اس عذاب کی کہ ہیں ساتھ اس کی سلا کرتے ہیں بھئی عذاب کی حقیقت کا کیا, کیا معنی عذاب سامنے آ جائے کیا تو حقیقت عذاب آیا گیا نہ آیا یہی حقیقت مراد ہے علم ذرا تخویف دنیاوی ایک بات سمجھ لیجیے یہ بار بار آئے گا کہ الم ذراؤ کے بعد کم خبریاں ہے اور آگے مین کر نین اس کی تمیز ہے کم خبریاں مین زیادہ کرنے اس کیا ہے تمیز تو مانا یوں کرو گے کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ بہت سی جماعتوں کو ہلا کر دیا ہم نے ان سے حیث. آگے پیچھے مانا کرو کہ مکن نہ ہوم طاقت دی تھی ہم نے ان کو زمین کے اندر یہ قوم آج سمود وغیرہ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 تقویب دنیا بھی اور میں نے عرض کیا تھا کہ وہ سلاسل کا سل... اور سلسلے بھی آئیں گے ایک سلسلہ کیا ہے شبہ کا ازالہ لکھوایا نا میں نے پڑھا ہے نظم و دران میں بلاو نزلنا لکھو جی ازالہ شبہ نمبر ایک یہ اب سلسلہ آ رہا ہے جی مشرقین کے شبہات کے جوابات کا سلسلہ ازالہ شبھو نمبر ایک ان کا شبھ یہ تھا کہ جیسے موس علیہ السلام کے کتاب اتری نا یک بار ہی اے محمد کریم آپ بار ہی کتاب لاؤ کیسے آسمان سے بلکہ اتنی دلیری کر کے کہا کہ وال مینال کا ح تو نزلہ عنا کتاب تو چڑھتا جا اور ہمارے سامنے کتاب لے کے اترتا ایسی گستا ہی کی تو اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ ضدی لوگ ہیں جب تیرا جینا چاہے تو باتیں دل ان کا نہیں چاہتا ماننے کے لیے بال فر آپ ان کے سامنے کتاب لائیں پھر کتاب کو فقط دیکھ کے نہیں ہاتھ بھی لگائیں کیا کہ واقعی کتاب ہے پھر بھی نہیں مانیں گے کیوں نہیں مانیں گے یہ ہیں گدا خان کیا ہے گدا خان ہے زدی دیکھو جی ولا و نزلنا اضالا شب و نمبر اور اگر اتاریں ہم آپ پہ کتاب بیچ کاغذوں کے پس ہاتھ بھی لگائیں یا اس کو چھوئیں اپنے ہاتھوں کے ساتھ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 البتہ طے ہو جائے معاملہ پھر نہ محلہ دیے جائیں تباہی ہوگی بلاؤ جال نا ہو مالا کالا جال نا تیسرے شبوں کا جواب تیسرے شبوں کا جواب تیسرا شبہ انہوں نے یہ کیا کہ خود نبی فرشتہ ہو دوسرا شبہ کہا تھا کہ فرشتہ اس کی تصدیق کے دین اب گئے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 جب نے سورہ جی انسورسا کر آخر فرشتے کو کس شکل میں بھییں گے بشار کی شکل میں نا تو پھر وہ شک تو وہی وہ کریں گے وہ شک رہا یا نہیں کہیں گے کہا تو رشتہ تو ہے نہیں یہ بلاؤ جالنا ملکہ اور اگر تجویز کریں ہم اس رسول کو ملک یہاں بابا نے تجویز ہے تیسرے شبوں کا جواب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 استدا کی گئی تھی سات رسولوں کے تجھ سے پہلے پس نازل ہوا سات ان لوگوں کے جنہوں نے مستری کی تھی سات نبیوں کے یا مین ہوم بانے بےم ہے من کو کس کے معنی نے کرا با کے معنی نے نازل ہوا سات ان لوگوں کے جنہوں نے مستری کی تھی سات ان رسولوں کے کیا نازل ہوا ماں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 دیکھو کیسے تھا انجام مقذبین کا کل ممبا کسماوات والا ارد دلی لکلی اطرافی نمبر چار آپ فرما دیجیے کس کے ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اس کا جواب واضح ہے وہ جواب دیں گے کہ اللہ کے ملک میں ہم مال خدا کو سمجھتے تھے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 اہلا حدیث پاک میں آتا ہے رحمت غالبت غازت میری رحمت جو میرے غصے پہ کیا ہے غالب ہے مولانا سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر باپ ادھر جنگ جو یا ادھر بے گما خشمگیر بسے بیٹا اگر باپ کا مخالف ہو جائے تو باپ بیٹے کو گھر سے نکال دیتا ہے یا نہیں جی؟ نکال دیتا ہے نا بغیر خیش راضی نہ باچی تو بے گان گا براندی رشتے دار رشتے دار پہ راضی نہ ہو تو وہ بھی دھکے دے کے باہر نکال دیتا ہے وہ لیکن خدا بند بالاس باسیاں درے رزق برقس نہ با لیکن وہ اللہ جو آسمان اور زمین کا مالک ہے لوگ بغاوت کر رہے چر کر رہے ہیں اللہ نے رزق کا دروازہ بند کیا ہے جی خدا نے رزق کا دروازہ بند نہیں کیا رحیم و کریم ہے ہاں میرا ایک سرائے کی شیر ہے کوئی سمجھ آیا جائے گا خالق نے در بند کی تے میں بے عمل بدکار تے مجھے مخلوق نے دیکھا کہ منظور بدکار ہے سیاہ کار ہے گناگار ہے مجھے نہ آنے دیا دروازے بند کر دیے مخلوق مجھے گھر نہیں آنے لگا لے اس کریم و رحیم نے تو دروازہ بند نہیں کیا نا حلق نے در بند کی تھے میں بے عمل بدکار تے در تنا ہر دم کھلا ہے نادار تے ہر ایک کھلا ہو مشکل سفر دریا دہ ہے ترن دا ڈھنگ آندا نہیں خود مدد فرما میری منگن دا ڈھنگ آندا نہیں یہ دریائی سفر ہے زندگی کا ہمیں تیرنا نہیں آتا ڈوب رہے ہیں وہ اپنے کرم سے تیرا دے ہمیں تو مانگنا ہی نہیں آتا اپنے فضل و کرم سے بخش دے گا اچھا جی کہاں پہنچ گئے جی میں نے مولانا مظہر کو یہ شیر سنا ہے پہلے پہلے تو مجھے کہنے لگا مجھے اتنا مزہ اردو شیروں میں نہیں آیا جتنا سرائکی میں آیا یہ حکیم صاحب کے بیٹے نہیں حکیم صاحب کے بیٹ کیا نام ہے مولانا مزہ ہے نا اے بہت میرے پرانے یار ہیں چالیس سال سے جی. تو ان کو جب سلایا وہ حیران رہے کہنے کے کہ سرے کی شیروں کا بڑا مزہ ٹیپ کر لیے انہوں نے اور ٹیپ کر کے تو ہمارے علاقے میں اچھا جی تو لکھ دیا اللہ نے اپنی ذات کے اوپر اس کو رحمت کو رحمت کن کے لیے ہے موحدین کے لیے آگے لا یجمان یہ تخویف اخروی ہے منکرین کے لیے جو توحید عمل کرے البتہ اکٹھا کرے گا تم کو اے منکر دن قیامت میں نہ رہ بتی نہیں اس, اس کے اندر جن لوگوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو شرک کر کے پگو نہیں مانتے دلیل اکلی نمبر پانچ کہ پہلے میں تنبیہ کر چکا تھا اس ساکنہ کے متعلق پلنا یا دمکن کل جنہ تو اس کن جو ہے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 کل ا غیر اللہ عطافلی <وَلِيَّا> یہ ابھی میں نے کہا تھا نظم و کے اندر کہ طریق تبلیغ بھی ہوگا کہا تھا نا ابھی سمجھایا ہے تو کل جہاں آئے اس کو طریق تبلیغ بنا لو یا طریق تعلیم جو ہی لکھو دونوں صحیح ہیں طریق تبلیغ نمبر ایک آپ فرما دیجئے کہ غیر اللہ کو بناؤں میں کار شاہ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 بلا اکون میرا لمشر کی رہس ہونا چاہیے پہلے بھی افونا ہے نا لیکن کی لا لی مقدر کرو گے تب من ٹھیک ہوگا کل انخاف ہو تری تاری نمبر کتنی تین آپ فرما دیجیے میں اندیشہ کرتا ہوں اب تم بتاؤ گی جی امتحان ہے تمہارا یہ عذاب یوم عظیم یہ کس کا مقول ہے بتاؤ اخافوں کا لہذا مانا یوں کرو میں اندیشہ کرتا ہوں کہ ڈرتا ہوں عذاب دن بڑے سے رب بھی اگر میں بے فرمانی کروں تو عذاب دن بڑے سے میں اندیشہ کرتا ہوں میں یسرا فان ہو جو شخصیا نو عذاب سے اس دن تو اللہ نے اس پر رحم کیا یہی کامیابیاں بڑی بھائی صلی اللہ بزر دلیل لکڑی نمبر کتنی دی جی؟ چی جی. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مشکل کشا کس کی ذات ہے اللہ کی ذات اور اگر پہنچا ہے تو اس کو اللہ کوئی تکلیف پس نہیں کھولنے والا واسطے سے مگر وہی اور اگر پہنچا ہے تو اس کو کھائے وہ ہر چیز کے اوپر کھاتے ہے تو مشکل کشا کس کی ذات ہے اللہ کی ذات لیکن یہ بیتی صاحبان کیا نعرہ لگاتے ہیں نار حید مشکل خوشا یعنی بھائی حضرت علی مشکل کشائی کرتے تو کہاں کام دیتی ان کی مشکل کشائی وہ میدان کر کے اندر مشکل کشی کرتے کرتے یا نہیں کرتے سارا خاندان تھوڑے آدمی کے سوا سارا خاندان ختم ہو گیا واہول کا عباد وہی غالب ہیں اپنے بندوں پہ واہول الحکیم الخبیر قل عی اکبر شادہ سمرا دلائل مذکورہ دلائل کے بعد سمرا بھی ہوتا ہے نتیجہ انجام سمرا دلائل مذکورہ مزکورا آپ فرما دیجیے کون سی چیز زیادہ بڑی ہے بیت بار کس کے گواہی کے شہادات کے نیچے دیکھو توحید اور رسالت کے بارے میں توحید اور رسالت کے بارے میں کس کی گواہی سب سے بڑی ہے تم بتاؤ اللہ کی گواہی کیا تو اللہ نے قرآن تارہ توحید کی بھی گواہی دی اپنے محبوب کی رسالت کی بھی گواہی دی اللہ فربادی اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان اب اللہ کی گواہی بیان ہو رہی ہے وہ اوہیا الیہ حاظر قرآن دلیل واحج نمبر یہ دلیل واحج بھی ہے اور شہادت خداوندی بھی ہے اللہ کی گواہی اور وہی کیا یا تا میں یہ قرآن تاکہ ڈر سناؤں میں تم کو ساتھ اس قرآن کے وم بلا اور ان کو بھی جن تک قرآن پہنچے کیا مت یہ بات واجف ہے اور من بلا کاج کس پہ پڑے گا تم بتاؤ جی کم پہ کوم پہ تاکہ قرآن کے ذریعے تمہیں بھی ڈراؤ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 سوائے اسکنی وہ مابود ایک ہے اور بے شہ میں بری ہوں تمہارے شرک سے اللہ دینا منصفین کا بیان یہ اس بات رسالت ہے اور منصفین کا بیان ہے جو اہل کتاب میں سے منصف ہے نا وہ حضرت کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں بولو کہ دی ہم نے ان کو کتاب پہچانتے ہیں اس رسول کو جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو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 انکار توحید اور رسالت کرتا ہے خدا کی آیتوں کو جو جٹھلاتا ہے تو توحید اور رسالت کا انکار نہ کر دیا ان نہ شان جائے کہ نہیں کامیاب ہوں گے غالب و یو مناشرم یہ کون سی تخویف ہے جی اخروی جس دن اکٹھا کریں گے ہم ان سب کو پھر کہیں گے واسطے مشرقین کے کہ کہاں ہیں شرکا تمہارے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 اں ہے شورکا تجویز کردہ تمہارے کہاں ہے شرکا تجویز کردہ تمہارے یہ مانا نہیں یعنی جن کو تم نے شرکا تجویز کیا تھا خدا کا وہ کہاں ہے اب مانا پورا سمجھ آ گیا کہاں ہے تمہارے تجویز کردہ شرکا اللہ وہ کہ تھے تم گمان کرتے تھے ان کو شرکا کہ تاز عمون کیا ہے جی افعال قلوب میں سے ہے او زام تو خیلت علم تو اور آپ نے پڑھا ہے نامیہق میں پڑا ہے یا نامیر میں میر میں نام کے پڑے سے اچھا نامیر میں پڑھا ہے کہ افعال قلوب کے دونوں مخولوں کو بھی ہس کر دیتے ہیں دونوں مفہول معروف ہیں تاز او مونا ہم شرکا ہوم پہلا مفہول شرکا دوسرا مفہول گمان کرتے تھے تم ان کو شرکا یہ اللہ تعالی سوال کریں گے سم علم تکن ان فتنا تم فتنا کے نیچے لکھو گندا جواب ان کا جواب صحیح ہوگا یا گندا ہوگا پھر نہ ہوگا گندا جواب ان کا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 ہمارے پیر فقیر ہمیں نجات دلوائیں گے کیا کہتے ہیں ہمارے پیر فقیر کیا نجات دلوائیں گے ہمیں ہاں یہ شرکیہ باتیں سب ختم ہو جائیں گی مشرک کہتے ہیں جی تم پیر فقیر کے قریب قریب اپنی قبر بنا لو حضرت صاحب جو ہے نا قیامت کے دن یہ ایسے جو کریں گے نا سب کو اپنی ہاتھیں ملے گی ہاتھوں کے اندر نجات ہو جائے گی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 کانوں کی حالت ہے بھائی یار کل آگے آنکھوں کی حالت اور اگر دیکھیں ہر دلیل کو تو نئی ایمان لائیں جو ساتھ اس کے بعد با وہی بات ہے جو ابتدا میں تھی ختم اللہ اعلّ قلوب والا سمے والا سارے مس کے فطرہ تھا ان کی حتا جاؤ کا یہاں تاکہ جب آتے ہیں آپ کی ہمت میں جھگڑا کرتے ہیں آپ کے ساتھ کہتے ہیں کافر لوگ ان ہاذا ہاضا کے نیچے کو قرآن کہتے ہیں کافر لوگ نہیں یہ قرآن مگر کس سے ہیں پہلے لوگوں کے جو ہم یعنی ہو یہ زادر ہے ان کو اور وہ دوسرے لوگوں کو روکتے ہیں قرآن سے وہ یعنی اون ان اور خود بھی کا دور ہو دوسرے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی کا دور ہوتے بڑے کمینے لوگ ہوتے ہیں جی آپ چار گھنٹے پانچ گھنٹے آئیں گے تو ایسے آدمی کو ملیں نا جو محل دنیا دار ہو دین سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو تو آپ کو کہے گا اوے کہ ہماری منظور کے پاس جو چار پانچ گھنٹے ضائع کر رہے, کوئی فیدہ ہے کوئی فائدہ ہے وہ فائدہ سمجھتے ہیں مردار کو کیا مردار کیا ہے ادنیا اد جی فا تو بطالبہ قلعی کو فائدہ ملتے ہیں باللہ من نوز بلّہ باللہ جو آدمی ایسی بکواس کرے میں تو کہہ کہ مسلمان ہی نہیں ہے ایسے کہتے ہیں جی ایسے وقت کر رہے موضوع کے پاس کیا بنتا ہے ایسا نہیں تجارت کرتے فرا کچھ کرتے فرا کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں ایک صاحب ہے انہوں نے عرض کیا حضرت یہ میرا بھائی نکما ہے یہ سارا دن آپ کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے کام نہیں کرتا حضرت نے فرمایا تجھے اللہ ریز کے اس کے سب کے دیتا ہے جو میری شوبھا میں بیٹھتا ہے دین سیکھتا ہے اللہ تجھے رزق اس کے سب کے دیتا دیکھو حضرت وہ خود بھی روکتے ہیں اور روکتے ہیں دوسرے لوگوں کو اس سے اور خود بھی دور ہوتے ہیں اور حقیقت میں نہیں ہلاک کرتے مگر اپنی جانوں کو اور شور بھی نہیں رکھتے جانور میں شروع ہے ان میں شور نہیں ہے جانور سے بدپات شہید -e اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید -e اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحیمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن در سے حدیث اور اسلامی مواد خالق و کلّی صحیح ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالص